بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم القرآن سید ابولا مودودی سماو بسر نے تفہیم القرآن کی مکمل چھ جلدوں کی آڈیو سی ڈی بھی تیار کی ہے سماو بسر نے کچھ اہل خیر کے تعاون سے مولانا سید ابولا مودودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی چھے جلدوں کو چھے آڈیو سی ڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے